الکبوت شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جانچا نہ جائے گا اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے بس اللہ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور جو شخص محنت کرے تو وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاس ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا تو ہم ان کو نیک بندوں میں داخل کریں گے اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب اللہ کی راہ میں اس کو ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ ضرور معلوم کرے گا منافقین کو اور منکر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں بے شک وہ جھوٹے ہیں اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اور یہ لوگ جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں قیامت کے دن اس کی بابت ان سے پوچھ ہوگی اور ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے اندر پچاس سال کم ایک ہزار سال رہا پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے پھر ہم نے نو کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اور ابراہیم کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محس بتوں کو پوچھتے ہو اور تم جھوٹی باتیں کھڑتے ہو اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے بس تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور اگر تم جھٹلاو گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلق کو شروع کرتا ہے پھر وہ اس کو دوہرائے گا بے شک یہ اللہ پر آسان ہے کہو کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا پھر وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور تم نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساس ہے اور نہ کوئی مددگار اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا تو وہی میری رحمت سے محروم ہوئے اور ان کے لیے دردناک اصاب ہے پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو چلا دو تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں بس وہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لانت کرے گا اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا پھر لود نے اس کو مانا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں بے شک وہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھتی اور ہم نے دنیا میں اس کو اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا اور لود کو جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا, کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو بس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لاؤ لوت نے کہا کہ اے میرے رب مفت لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں بے شک اس کے لوگ سخت ظالم ہیں ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوت بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر اس کی بیوی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوت کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو ہم تم کو اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر تمہاری بیوی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی ہم اس بستی کے باشندوں پر ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں اور ہم نے اس بستی کے کچھ نشان رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا پس زلزلے نے ان کو آ پکڑا پھر وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے اور آد اور سمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے اور ان کے آمال کو شیطان نے ان کے لیے خوش بنا دیا پھر ان کو راستے سے روک دیا اور وہ ہوشیار لوگ تھے اور قارون کو اور فرون کو اور حامان کو اور موسا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ ہم سے بھاگ جانے والے نہ تھے بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا پھر ان میں سے بانس پر ہم نے پتراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور ان میں سے بانس کو کڑک نے آ پکڑا اور ان میں سے بانس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے کاش کے لوگ جانتے بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے رہے ہیں اور ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے تم اس کتاب کو پڑھو جو تم پر وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے پر جو بہتر ہے مگر جو ان میں بے انصاف ہیں اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں اور اسی طرح ہم نے تمہارے اوپر کتاب اتاری تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی باس ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف منکر ہی کرتے ہیں اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے ایسی حالت میں باطل پرست لوگ شبی میں پڑھتے بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا ہوا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے بے شک اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان دائے ہیں کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہی خسارے میں رہنے والے ہیں اور یہ لوگ تم سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی وہ تم سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں اور جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے جس دن عذاب ان کو اوپر سے ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا کہ چکھو اس کو جو تم کرتے تھے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کے بالا خانوں میں چکا دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سننے والا جاننے والا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پھر وہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے کہو کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا پہلاوا اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے ش کہ وہ جانتے بس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے اس کی ناشکری کریں اور چند دن فائدہ اٹھائیں بس وہ انقریب جان لیں گے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنایا اور ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور اس شخص سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ کہ وہ اس کے پاس آ چکا کیا منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا اور جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے